اے سنی والے کیا تو نہیں نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ اس مانوہ میں ہے اور جو کچھ ازمے میں جہاں کہیں تے شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے اور پانچ کی تو چھٹا وہ اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہو پھر انہیں قامت کے دن بتو دے گا جو کچھ انہوں نے کیا بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے